نشاذ وانا سيدنا ونبينا وحبيبنا وكبينا وشفيعنا ومولانا محمد محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثير كثيرا اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أو أولفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك لنا من أمرنا رشدا فوربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نباهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا ہاخوندی خدق اللہ بزرگان محترم اللہ بزرگ برتر کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے اللہ زبل کی قدرت کی چھوٹی بڑی نشانیوں کو اپنی نری آنکھوں سے دیکھنے سمجھنے اور رب قدیر کی قدرت پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی دنیا میں انسان کا ایک مزاج ہے جو چیزیں کبھی پیش آتی ہیں وہ ان کو یاد رکھتا ہے ان کی طرف خاص توجہ دیتا ہے اور جو چیزیں روزانہ پیش آتی ہیں ان سے وہ بے خبر رہتا ہے اس کا دھیان بھی ادھر نہیں جاتا برائیں کبھی کبھی بڑے پیمانے پر پیش آتی ہیں لوگ انہیں یاد رکھتے ہیں جو اچھائی روزانہ ہو رہی ہیں لوگ انہیں بھول جاتے ہیں برائیوں کے زمانے میں اگر کوئی اچھائی کرے تو وہ یاد رہتا ہے ذہن میں کھٹکتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو لوگ حضور کو اسی لیے غور سے دیکھتے تھے کہ وہاں سب جھوٹے وہاں سب چوری کرنے والے دھوکہ دینے والے دغاباز گالی بکنے والے برا بھلا کہنے سننے والے ننگے ننگے تواف کرنے والے اور تکبر کرنے والے اپنی بڑائی اور شان بیان کرنے والے لوگوں کا حق دبانے والے ظلم کرنے والے تھے سب اب ان میں ایک ایسا آ گیا جو انصاف والا عادل والا قربانی والا ایسار والا سچائی والا امانت والا تو سب اس کی طرف متوجہ تھے اس لیے حضور کا نام سادے کو امین رکھا لیکن وہاں جو جھوٹے پائے جا رہے تھے ان کا کوئی نام نہیں رکھا انہوں نے اس لیے وہ تو بہت سارے تھے باڑا بھرا تھا انہی سے ایک تھا جو سچ والا تھا اس لیے اس سچ والے کو یاد رکھا گیا تو جو چیز کوئی ایسی اجنبی سی ہوتی ہے کبھی ہوتی ہے اس کو لوگ یاد رکھتے ہیں جو روٹین میں ہو رہا ہے اس کو لوگ ذہن میں نہیں رکھتے گھر میں جائیں گے گھر والے کتنا بھی اچھا بنائیں کھانا بنائیں ان کچھ بھی کریں اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہاں اگر کسی کے یہاں مہمان چلے گئے اور اس نے کھانا اچھا بنایا مہمانی کی ایک دن خیال رکھا تو پیٹ بھر کے دعائیں دیں گے اور اس کو برسوں یاد رکھیں گے کہ ہم وہاں گئے تھے بہت اچھا بھائی ایک دن کھلایا تھا اور یہ روزانہ کھلا رہے ہیں ان کو کوئی یاد نہیں رکھتا کیونکہ روٹین ہے روٹین کی چیزوں کو لوگ یاد نہیں رکھتے آسمان پر سورج روزانہ نکلتا ہے اور روزانہ رات میں اندھیرا چھاتا ہے چاند نکلتا ہے تارے نکلتے ہیں یہ قدرت کی کتنی بڑی کاریگری ہے یہ نہ بڑا دہکتا سورج نکلا اور ڈوب گیا अंधेरा छा गया और फिर उजाला हो गया ये छोटी मोटी कुदरत है लेकिन लोग इसको याद नहीं रखते क्यों इसलिए कि रोज़ाना हो रहा है एक आदमी पाँच फिट का है उसे देखो तो वो हाथी को कंट्रोल करता है शेर को कंट्रोल करता है बड़े बड़े जानवरों को कंट्रोल करता है बड़ी बड़ी मछलियों का शिकार करता है بڑے بڑے دریاؤں کا رخ موڑ دیتا ہے سمندروں کے سینے چیرتا جاتا ہے یہ سب وہ کر رہا ہے یہ چھوٹی موٹی کاریگری ہے جو اللہ زوجل نے یہ اتنے چھوٹے سے کو دے رکھی ہے اتنا سب کام کر رہا ہے وہ اس کو اگر دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے لیکن چونکہ روٹین میں روزانہ ہے اس لیے لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں لوگوں کا مزاج قریب میں جو کچھ ہوتا ہے اس کی طرف لوگ توجہ نہیں دیتے پہلے کچھ ہوا ہو اس کو بڑا بڑا بنا کر بیان کرتے ہیں حجاج ابن یوسف نے جو لوگ مارے ان کو ظالم حجاج آج تک بیان کیا جا رہا ہے جو تاتاریوں نے قتل کیے ان کو آج تک بیان کیا جا رہا ہے اور جو آج کے کر رہے ہیں آزادی سے پہلے چالیس ہزار لوگ مار ڈالے تھے ان کو ذکر کیا جا رہا ہے اور آزادی کے بعد جو لوگ مار دیے گئے ان کا کوئی نام لینے کو تیار نہیں ہے قریب میں جو کچھ ہوتا ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی دور والے کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے اسی طرح اگر کوئی کسی ڈاکٹر کسی حکیم اور کسی بابا اور کسی بزرگ کے بارے میں دور کے کے بارے میں اگر معلوم ہو جائے تو بڑے عقیدت سے اس کے ساتھ تعلق رکھا جائے گا ملا جائے گا جائیں گے اس کے پاس اور عقیدت سے سر جھکائیں گے اور اس سے دوا بھی لیں گے اور دعا بھی لیں گے اور سب کریں گے اور جو قریب میں بیٹھا ہوگا اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا تو قریب والے کی طرف دھیان نہیں دیا جاتا یہ ایک مزاج روٹین میں جو ہو رہا ہو اس کی طرف توجہ نہیں دی جاتی جو کبھی کبھی ہوتا ہے وہ کیسا بھی ہو اس پر بہت بڑی بات کہہ دی جاتی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی वो हिजरत का वाकया छोटा मोटा अजीब नहीं है हिजरत का वाकया छोटा मोटा अजीब नहीं है बहुत ज्यादा अजीब वाकया देखो तो सही एक आदमी निकला है मक्के से और उसे ढूंढने पूरा मक्का निकला है कितनी दूर जाएगा आखिर कहीं भी चलेगा चलेगा तो पगडंडी पर ही ना ठीक है جنگلوں کے راستے پتہ نہیں لگتے اس لیے آپ کوئی رہبر لے لیں گے لیکن جس طرح آپ رہبر لے سکتے ہیں دوسرے بھی تو لے سکتے ہیں آج انسان مشینوں سے جہاں پہنچتا ہے پرانے لوگ وہاں اپنی ذہنی قابلیت کی وجہ سے پہنچے ہوئے تھے جو پیر کا سائز اور پیر کا کلر دیکھ کر یہ بتا دیں کہ یہ باپ بیٹے دونوں ایک ہیں اتنا اتنی گہری نظر رکھنے والے قدموں کے سائز کو پہچان لینے والے اسی لیے ہجرت میں ایک موقع ایسا آیا کہ غارصور میں جانے سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا حضور میں آپ کو بود میں اٹھا لیتا ہوں اور پھر اپن کچھ سفر اسی حالت میں طے کرتے ہیں اس لیے کہ وہ مکہ قدموں کو پہچانتے ہیں اگر میرے قدم پہچان لیں گے تو کچھ نہیں ہے لیکن اگر آپ کے قدم پہچان لیے تو وہاں پہنچ جائیں گے جہاں ہم ہیں تو اتنی دور تک کا سفر ایک ایک ٹکڑے میں خود صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر کیا تاکہ قدموں کے نشان نہ بنے اب حضور غار میں ہیں لوگ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں اور مل گئے ہیں ڈھونڈ لیا ہے پہنچ گئے ہیں غار تک کھڑے ہوئے ہیں اوپر نیچے اگر پیروں کی طرف دیکھیں تو دیکھ لیں گے خود صدیق اکبر کہہ رہے ہیں قرآن اسے بیان کر رہا ہے لیکن عجیب بات ہے کہ وہ نہیں دیکھ پاتے اور حضور تین روز وہاں قیام فرماتے ہیں راستے میں دودھ پیتے جا رہے ہیں سب نظام بھی بن رہا ہے اور کفار مکہ کو پتہ نہیں چل رہا ہے پھر سوراخا آتے ہیں اور سوراخا کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھس جاتے ہیں یہ سب کچھ یہ چھوٹا موٹا واقعہ ہے لیکن چونکہ یہ قریب میں پیش آیا ہے اس لیے اتنا بڑا نظر نہیں آ رہا ہے یہ جتنے بڑے بڑے انبیاء کرام علیہم رام والتسلیم مسلات تسلیم گزرے ہیں ان کو آپ دیکھیے ایک غریب گھر کا ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے وہ اچھائی کی تلقین کرتا ہے لوگ اسے مارتے ہیں پیٹتے ہیں پتھر مارتے ہیں گھر سے نکالتے ہیں بستی سے بھگا دیتے ہیں ظلم اٹھاتے ہیں اس کو پر جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان پر ظلم اٹھاتے ہیں اور ظلم اٹھانے والے بڑے بڑے کاروباری ہوتے ہیں بادشاہ ہوتے ہیں اربابِ سلطنت اور حکومت اور وزارت ہوتے ہیں ان کے پاس ساری مملکت کی چابیاں ہوتی ہیں فوجیں ہوتی ہیں سب ہوتا ہے لیکن عجیب بات ہوتی ہے کہ وہ غریب مسکین نبی جس کا کوئی تعاون کرنے والا نہیں تھا وہ دھیرے دھیرے بڑھتے بڑھتے بڑھتے بڑھتے سب پر غالب آ جاتا ہے اور یہ سب ہلاک ہو جاتے ہیں اب یہ چھوٹی موٹی بات ہے یہ کتنا بڑا قدرت کا کرشمہ ہے جو ہر نبی کے ساتھ ظاہر ہوا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظاہر ہوا ہے اسی طرح روزانہ کے صبح و شام ظاہر ہو رہے ہیں کیسے کیسے اتفاقات روز ہو رہے ہیں لیکن لوگ قریب کی چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتے ایک آدھ کوئی ماضی میں کوئی واقعہ ہوا ہے اسے بیان کرتے رہتے ہیں ایسے ہی واقعات میں ایک واقعہ ہے اصحاب کہف کا ایک نبیوں کے زمانے کے بعد یا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اور بعض لوگوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک بادشاہ آیا ہے بعض لوگوں نے اس کا نام دقیانوس لکھا ہے وہ اس نے شرک کو حکومت کا مذہب بنایا جیسے آج لوگ بنا رہے ہیں اور شرک نہ کرنے والوں کو حکومت کا باغی قرار دیا دنیا ہماری مملکت میں رہنا ہے تو شرک کرنا ہے اگر نہیں کرو گے تو ہم رہنے نہیں دیں گے بادشاہ کو سجدہ کرنا ہے معبود ماننا ہے اب اس کو اتنا پھیلایا اتنا پھیلایا جتنے بھی نبیوں کو ماننے والے لوگ تھے یا تو قتل کر دیا یا مجبور کر کے انہیں اپنے مذہب میں شامل کر لیا یا شہر بستی اور مملکت سے باہر نکال دیا اب اس میں ایک جماعت تھی زیادہ لوگ تو اس میں نہیں ہیں لیکن اس کی تعداد قرآن نے بیان نہیں کی ہے کچھ لوگ تھے لوگ یہ کہہ رہے ہیں دس سے کم رہے ہوں گے اب وہ نوجوانوں کی جماعت وہ اپنا مذہب چھوڑنا نہیں چاہ رہے تھے یہی حالات رہے حکومت کی طرف سے سختیاں تھیں کسی کو بھی اللہ کو سجدہ کرتا دیکھو پکڑ کے لے آؤ اس پوری ٹیم کو جو ایک جگہ عبادت کر رہی تھی پکڑ کے لایا گیا بادشاہ کے دربار میں پیش کیا بادشاہ نے کہا ہمیں سجدہ کرو ہمیں خدا مانو شرک ہماری مملکت کا مذہب ہے وہ اپنانا ضروری ہے اگر تم توحید کی بات کرو گے قتل کر دیے جاؤ گے اب سب ڈر کے مارے دبکے ہوئے تھے یہ اکیلے ایسے نکلے انہوں نے بادشاہ کے یہاں بھی اعلان کر دیا لنت و مندون ہی ہم اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانیں گے نفت کل نہ ادن اگر ہم ایسی بات کرتے ہیں تو پاگلا جائیں گے یہ تو پاگلوں جیسی بات ہے کون مانے گا اب یہ بادشاہ کے دربار میں کہنا آسان تھوڑی تھا اور اوپر سے یہ بھی کہہ دیا کہ ہا امن تخونہ بسلفان فمن افطرا اللّہ کا دبا یہ ہماری قوم ہے جس نے اللہ کے سوا دوسرے کو معبود بنا لیا ہے جبکہ ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے جو اللہ پر بہتان باندھے اس سے بڑا جھوٹا کذاب کون یہ اور کہہ دیا قاعدے سے تو اسی دن قتل کر دیا جاتا لیکن اللہ جس کو رکھے اسے کون چکھے اللہ کو یہ بات بتلانی بھی ہے کہ جو ہمارا ہو جاتا ہے ہم اس کے ہو جاتے ہیں اور ہم چاہیں تو آگ میں بھی حفاظت کر لیتے ہیں ہم چاہیں تو پانی میں بھی حفاظت کر لیتے ہیں ہم چاہیں تو ہواؤں میں بھی حفاظت کر لیتے ہیں سمندروں میں بھی کر لیتے ہیں اور ہم ڈوبانا چاہیں تو تختِ سلطنت پر بیٹھے ہوئے آدمی کو سمندر میں ڈبا دیتے ہیں یہ تو ہماری شان ہے کوئی نہ مرتا ہے ہمارے اشارے کے بغیر نہ کوئی زندہ رہ سکتا ہے ہمارے ارادے کے بغیر یہی سمجھانا تھا کہ جو لوگ ایمان لے آتے ہیں ان کو چاروں طرف سے باطل ڈراتا ہے ڈرو مت ڈرو مت جو اللہ سے ڈرتا ہے اسے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں وہ اللہ جو سب کا خالق مالک ہے وہ بچانے پر قادر ہے اگر اس کا ارادہ بچانے کا ہے اور اگر وہ تمہاری شہادت کے خون سے اسلام کی بنیادیں مستحکم کرنا چاہتا ہے تو تمہیں شہادت کا ثواب دے گا اگر اسلام کی بنیادیں تمہاری شہادت سے مضبوط ہوتی ہیں تو تمہیں شہادت کا ثواب دے گا اور اگر تمہاری شہادت نئی لکھی ہے مقدر میں تو پھر تمہیں وہ بچا کر رہے گا یہ واقعہ ہوا کہ اس وقت میں بادشاہ نے کہہ دیا کہ تمہیں ہم مہلت دیتے ہیں تین دن کی جاؤ جا کر سوچ لو تین دن کے بعد تمہارا فیصلہ کر لیا جائے گا یا تو شرک کو قبول کر لو ورنہ تمہاری گردن مار دی جائے گی اب یہ تین ہو گئے باہر نکلے اب کہاں جائیں مشورہ کیا کہ جاسوس نظر رکھے ہوئے ہوں گے بھاگ جاؤ یہاں سے اسی میں خیر ہے بھاگ کے جا کر کسی جنگل کے ایک پہاڑ میں خوب میں پناہ لے لی ایک کو چھوڑ دیا تھا کہ تم بھیس بدل کے جایا کرو مشرقین کے کپڑے پہن کے جایا کرو اور ذرا شہر میں خبر لاؤ کیا چل رہا ہے اور اپنے کھانے پینے کا کچھ جگاڑ کر لایا کرو تو وہ ایک جاتا تھا اور سب معلومات کر کے آتا تھا خبر دیتا تھا کیا چل رہا ہے شہر میں اور کھانے وانے کا کچھ سامان لے آتا تھا ایک دن اس نے آ کے خبر دے دی کہ بھائی اب تو اپنے خاندانوں پر آپ بنی ہے بادشاہ کہہ رہا ہے جلدی سے حاضر کرو ورنہ ہم تمہیں بھی مٹا دیں گے اور بادشاہ کے کارندے گلی گلی کوچا کوچا کونا کونا چھان رہے ہیں تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں یہ اب کھو میں بند ہو گئے اب انہوں نے اپنا آدمی بھیجنا بھی بند کر دیا یہ اندر ہو گئے غار میں بند اللہ نے انہیں سلا دیا ان پر نیند تاری کر دی اور ایسی تھپکی دی کہ ایسے سوئے ایسے سوئے ایسے سوئے کہ نہ انہیں پتہ کتنے دن سوئے اور نہ جب اٹھ کے آئے تو ان لوگوں کو پتا کہ یہ کتنے دن سو چکے بادشاہ نے بہت دن تک معلومات کرائیں اپنا پورا جاسوسی میں محکمہ لگا دیا جب پوری جماعت غائب ہو گئی مملکت میں سے تو یہ ایک فکر کی بات بھی تھی گئی کہاں زمین کھا گئی آسمان نکل گیا کہاں گئی اللہ کو حفاظت کرنی تھی تو غار کا پتہ کوئی نہ لگا سکا اور وہ غار میں آرام سے سوتے رہے مدت مدیدہ تک سوتے رہے بہت لمبی مدت اب جب وہ حکومت ختم ہو گئی اور کئی حکومتیں ختم ہوئیں اور اس کے بعد ایک بادشاہ آیا جو ایمان لایا اللہ پر حالات درست ہوئے وہ جو مر گیا تھا وہ جو بادشاہ ان کے زمانے میں تھا جب کہیں نہیں ملے تو اس نے یہ کیا کہ ایک تختی پر ان کے وہ تانبے کے پتر چلتے تھے اس پر ان سب کے نام لکھوائے اور وہ تانبے کا پتر خزانے میں رکھوا دیا تاکہ یاد بنائی یا بنی رہے تاریخ بنے کہ ایک وقت آیا تھا اور ایک پوری ٹیم غائب ہو گئی کہاں گئی کسی کو نہیں پتا ڈھونڈ ڈھونڈ کر مملکت عاجز ہو گئی اور وہ نہیں ملے وہ ایک تختی بنا کر رکھ دی گئی تھی اندر خزانے اب یہ سوتے رہے سوتے رہے بعض تو کہہ رہے ہیں تین سو ساٹھ سال بعد اٹھے بہرحال جو بھی مدت رہی ہو اس کے بعد وہ بیدار ہوئے بیدار ہوئے تو آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں اپن کتنا سوئے لب اسنا یو من باپ بعد نے کہا کہ ہم آدھا دن سوئے ہیں بعد نے کہا نہیں نہیں ایک آدھ دن تو ہو گیا اپن اتنا تو سو لیے پھر اس کے بعد وہ اسی لباس میں باہر نکلے باہر نکلے کھانا تلاشنے کے لیے کہ حلال تلاشنا ہے مشرقین کے یہاں حلال تو ہوتا ہی نہیں تھا سب جگہ گو موتر مل رہا تھا تو ڈھونڈتے پھرنا پڑتا تھا کہ کہاں حلال ہوگا وہ جب نکلے لوگوں سے ملے ان کے پاس سکہ تھا وہ سکا لے کر دکان والوں کے یہاں پوچھے ان کا یہ کیا یہ تو بہت پرانا سکا ہے یہ تم گا سے آ رہے ہو دم مچ گیا پورے شہر میں چرچہ ہو گیا کہ کوئی بہت پرانے کہیں سے نکل کے گئی اتنا پرانا سکہ ہے ان کے پاس پتہ لگ گیا لوگوں کو اس کے بعد اللہ سے نے انہیں موت دے دی اس سے ایک طرف جہاں موت کے بعد کیسے دوبارہ اٹھایا جائے گا اس عقیدے کا ایک پیغام بھی چلا گیا لوگوں نے میری آنکھوں دیکھ لیا کہ ایسے سو جاتے ہیں اور ایسے اٹھ بھی جاتے ہیں جب زمین کے اوپر ایسے سوکے اتنی لمبی مدت کے بعد اٹھ سکتے ہیں تو زمین کے نیچے سے کیوں نہیں اٹھ سکتے یہ بھی ایک پیغام چلا گیا اور پھر اس کے بعد لوگوں نے ان کے غار کے پاس عبادت خانہ بنا لیا لوگوں کا اختلاف بھی ہوا کہ یہ تھے کتنے ان کے ساتھ ان کا ایک کتا بھی تھا وہ کتا باہر بیٹھا رہا باہر بیٹھے بیٹھے مر مرا گیا اس کتے کے بارے میں بھی بہت سی باتیں کہی گئی قرآن پاک نے اس کتے کو بھی بیان کیا یہ ایک واقعہ ہے اب اس کو بہت بڑا واقعہ مانا جاتا ہے بہت بڑا یہود کو یہ پتا تھا یہ واقعہ ان کی کتابوں میں موجود تھا انہوں نے امتحان کی غرض سے مشرقین سے کہا کہ تم محمد سے تین سوال کرو اگر یہ نبی ہے تو جواب دے گا پہلا سوال یہ کرو کہ روح کیا ہے یس الون کان روح دوسرا سوال کرو یس حاف کحف کون ہے اور تیسرا سوال کرو یس ذوالقرنین کون ہے یس الون ذوالقرنین یہ تین سوال ایک سوال سورہ بنی اسرائیل میں آ چکا اس وقت میں کافی لمبی تفصیلی بات روح پر ہو گئی تھی اور دو سوال اس صورت میں آئے قرآن پاک نے اس کو شارٹ میں بھی بیان کیا اور تفصیل سے بھی یہ پورا واقعہ بیان کیا اس لیے کہ جب سوال کر لیتا ہے سامنے والا اور پھر نبوت کو چیلنج کیا جاتا ہے کہ اگر یہ نبی ہوں گے تو بتا پائیں گے تو پھر قرآن پورا سنواتا ہے دیکھتے ہیں کہ آپ ایمان لاتے ہیں یا نہیں لیکن وہ تو ایمان لانے والے ہیں ہی نہیں یہ واقعہ ہوا ہے اس کو بہت بڑا عجوبہ واقعہ سمجھا گیا قرآن کا صاون کافی ورقیم قانون عجبا کیا تم یہ سمجھتے ہو کیا اسحاو کہاف اور اصحاب رقیم کا واقعہ ہماری بہت بڑی نشانیوں میں سے ہے کیا یہ سمجھ تو ارے ہمارے یہاں تو روزانہ ایسی نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں روزانہ ہو رہی ہیں چونکہ پرانے واقعات میں لکھا چلا آ رہا ہے اس لیے تمہیں وہ عجوبہ لگ رہا ہے ورنہ اس جیسے کتنے سارے واقعات ہیں وہ ایک پیغمبر ہیں حضرت عزیر ان کو سو سال سلائے رکھا وہ بھی تو ایک واقعہ ہے ایسے کتنے سارے واقعات ہیں کیسے کیسے اور روزانہ جو ہو رہے ہیں وہ کیسے کیسے اگر موت کے بعد زندگی بہت بڑا اچمبا ہے تو سورج بھی تو مرنے کے بعد دوبارہ پیدا ہو رہا ہے روزانہ کیا یہ ایک عجوبہ نہیں ہے کتنے عجوبے دنیا میں دیکھنا ہے قرآن کہہ رہا ہے امان اصحاب کہف اور اصحاب رقیم بعض نے تو کہا دونوں ایک ہیں اور رقیم اور کہف دونوں کے معنی بھی پہاڑ کی کھور پہاڑ کی گفہ اور غار کے آتے ہیں بعض نے کہا نہیں یہ رقیم اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ وہ جو بادشاہ نے تختی بنوائی تھی جس میں ان کے نام لکھے تھے اس لیے وہ رقیم بانا مرکوم لکھا ہوا اس لیے ان کو اصحاب رقیم کہتے ہیں بعض لوگوں نے کہا نہیں ان کے پاس چونکہ وہ سکے تھے جن پر ڈھلے ہوئے جن پر حکومت کا نام لکھا تھا اس وجہ سے ان کو اصحاب رقیم کہتے ہیں بعد نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے خود اس میں صحابی بھی ہیں اجن عباس جیسے وہ کہہ رہے ہیں مسئلہ یہ نہیں ہے یہ دو الگ الگ گروپ ہیں ایک اصحاب کہف کا ہے یہ الگ ہے اور اصحاب رقیم وہ تین صحاب تین لوگ تھے جو پہاڑ میں گئے تھے اور ایک چٹان گری تھی اور وہ اس میں بند ہو گئے تھے اور پھر انہوں نے دعائیں کی تھیں اور ایک ایک کی دعا سے وہ ایک ایک پتھر تھوڑا تھوڑا سرک رہا تھا اور تین کی دعاؤں سے وہ پورا پتھر سرکا تھا اور یہ لوگ باہر نکلے تھے وہ اسحاب رقیم قرآن نے ان کی طرف صرف اشارہ کیا ہے ڈیٹیل میں ان کو بیان نہیں کیا ہے بہرحال عل اولفطیۃۃۃۃ القحفی قرآن نے شارٹ میں جو واقعہ سنایا ہے کہ وہ کچھ نوجوان تھے جنہوں نے غار میں پناہ لی اور وہاں آ کر دعا کی یہ دعا بہت اہم ہے ربنا آتینہ ملدن کا راہمہ واہی لنا من امرنا رشدہ ہر قسم مصیبت کے وقت میں یہ دعا بہت اہم ہے ربنا آتینہ ملدن کا رحمہ لنا من امرنا رشدہ اے اللہ ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما واہ لنا من امرنا رشدہ اور آپ ہی ہمارے معاملے کو درست کر دیجئے ہم تو نہیں کر پائیں گے آپ ہی ہمارے حالات کو بہتر بنا دیں وہی علامہ امن امرینا رشدا پھر کیا ہوا جب یہ دعا انہوں نے کی غار میں جا کر فورب نا الاآ ادا نہ فلکا فی سنی نہ ان کے کانوں پر تھپکی دی غار میں کئی سال گنتی کے کئی سال سوتے رہے اب عجیب بات ہے قرآن نے عجیب جملہ استعمال کیا ہے عجیب دیکھیے وہاں سب کو اکٹھا سلایا ہے الگ الگ نہیں سب کو اکٹھا سلایا ہے تو یہ تو ہوگا نہیں کہ کوئی کسی کو اٹھائے خفتہ راختہ خفتا کے کنت بیدار سوتا سوتے کو کیسے اٹھائے گا سب اکٹھے سو گئے تو اب ایسا تو ہوگا نہیں چھپ کے لیے آ نہیں رہی چھچر آ نہیں رہی چوہے रहे कोई رہے کوئی کیڑا مکوڑا اندر غار میں रहा है رہا ہے سانپ پر پابندی لگی ہوئی ہے پہرا لگا ہے اللہ کی طرف سے کوئی نہیں آئے گا اب یہ سو رہے ہیں تو آدمی دو ہی طرح سے اٹھتا ہے یا تو آواز سن کے اٹھتا ہے اور یا پھر کسی کے ہلانے سے اٹھتا ہے تو ہلانے والا کوئی آ نہیں رہا ہے اور آواز سنائی نہیں جا رہی ہے قرآن کہہ رہے ہم نے ان کی کانوں کو بند کر دیا تھا کانوں پر تھپکی دی کان بند ہو گئے اب سنائی نہیں دے رہا ہے کہ باہر کیا ہے تو اٹھے گا کیسے لوگ آواز دے کے اٹھاتے ہیں شور مچا کے اٹھاتے ہیں وہ کم کرن کے کان میں بین بجاتے تھے نہیں اٹھتا تھا تو کم بخت وقت جلیبی کھلاتے تھے یہاں لے دے کر اٹھنے کا ایک ہی سہارا ہے اور وہ کان ہے قرآن نے صرف कान ही को बयान किया है कि हमने उनके कानों इसको समझाना यह है कि वो मरे नहीं थे कान बंद हुआ था सिर्फ मरे नहीं थे उनका दिमाग उनके कलेजी गुर्दे फेफड़े सब वैसे ही चल रहे थे जैसे आम इंसानों के चलते हैं लेकिन कान बंद थे उनके इसलिए کسی آواز سے وہ بیدار نہیں ہو رہے تھے غار میں تھے ایک کئی سالوں تک سم مباس نہ پھر ہم نے انہیں دوبارہ اٹھا دیا لینا علما ایحزبین احسا اب دو گروپ ہو جائیں گے ایک کہے گا کہ یہ آٹھ تھے دوسرا کہے گا نہیں نہیں یہ تو ساتھ تھے تیسرا کہے گا نہیں چھ تھے کوئی کہے گا دس سال رہے کوئی کہے گا نہیں, نہیں سو سال رہے کوئی کہے گا نہیں نہیں تین سو سال رہے یہ آپس میں اختلاف ہوتا رہے گا حق تک کوئی نہیں پہنچے گا لینا علما حزب عین احسا لما لبسو امدا تاکہ ہم دیکھیں کہ کون اس میں یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ کتنی مدت سوئے لگاؤ تمہیں پتا تو لگے جب تم یہ اندازے لگاؤ گے کہ یہ سو سال پرانا ہے تو تمہاری عقل چلہ چلا کر کہے گی کہ جو خدا سو سال بعد سوتے سے اٹھا سکتا ہے وہ قبر سے کیوں نہیں اٹھا سکتا یہ اصل عقیدہ دینا ہے اب ڈیٹیل میں بیان ہوا ہے پورا رکو ہے ایک مکمل اس کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہفتے لیکن قرآن نے یہ پیغام دے دیا ہے کہ جو لوگ اپنے ایمان کو بچاتے ہیں اللہ ان کو بچا کے رکھتا ہے ایمان کی بقا میں انسان کی بقا ہے ایمان کے خاتمے میں انسان کا خاتمہ ہے قوموں کا بھی ہے خاندانوں کا بھی ہے اور خود انسانوں کا بھی جو خاندان دنیا میں برباد ہوئے ہیں وہ اس لیے نہیں ہوئے اس لیے نہیں ہوئے تو وہ غریب ہو گئے تھے اس لیے ہوئے ہیں کہ انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کی ایمان بچے گا تو انسان بچے گا ایمان نہیں رہے گا تو انسان نہیں رہے گا وہ بادشاہ پر ایمان لانے والے مشرکین دنیا میں آج ان کا کوئی نام و نشان نہیں ہے لیکن جو اللہ پر ایمان لانے والے اور ایمان کی حفاظت کرنے والے تھے اللہ عز و جل نے ان کی حفاظت کی اتنی بات سب